الله. سبحان الله حبیب اللہ اصلاح تو وسلام علیکیا نمید اللہ قلوب اللہ المؤمنین پار چند گھن this there is the shadda this what ہمارا کتا ہے جن کی سمجھنے مطابق وہ بھی اگر درست ہوئے گا اس میں طرفوں اگر غلط ہوئے گا تو میرے اس کے حساب کا معافی مقبرت منگنا جس موضوع پہ کلام کرنی وہ ہے اور سبحان اللہ! دوسری بار اسمال شان جی اس کافی اور کرامات کا نقصان تیسرا جڑے وجرات کراماد منصب ہیں نا وہاں دے وجہ مغالطہ وہ بھی معلوم ہو جائیں گے کس بنا سے مغالت نہیں چمکے حق کی دولت دسی ر گرامی ش کافی شاخا دیا نکل گیا وہ جانا نہیں جو ریاض و جانا نہیں صرف ریاد کے بیان کرانا انشاءاللہ اللہ امر اور خلفا قرآن مجید قرآن حمید کی سورت مبارک احراف بھی آیت نمبر چون آیت نمبر چون چروجہ یہ دو لاکھ مبارک آئے انہوں کو بھی موضوع نام لیکن قرآن دن موقع مارو گے حیران رہ جاؤ گے کہ یہ دو لفظ ہیں رکھا ہے لاہ خلق ومر پہلے امر, آمر, خلق. آمر پہ خلق کی وضاحت کرنا پھر امر کے خلق کا آپس کا رب اور تعلق جڑا ہے وہ کہ میں کئی مانے بھی مناسبت دو مانے مناسبت مانا امردال حُکم. سبحان حُکم. لیکن اللہ تعالی دا امر جڑا ہے حکم یہ دو قسم بن جاتا ہے ایک حکم دا وہ ہے جس نال وہ شریعت ہے حلال حرام جائز میں جیز یہ مطلب بنے گا ایک کرو یہ نہ کرو شریعت کا امر یہ امر تشری تشریح مارا شریت بنا شریت بنا والا امر با میرو دلہ لے سینیل اللہ حسین انہیں یہی حکم ہوا کہ اللہ کا دین خالص کر کے اس کی عبادت کرو میرے حکم امر بمانا وہ شریعت پا کر امر ہے دیگر آیات سے مبارکہ شریعت متحرا دیا امر خو لاہ کانتی فلو نماز پھوڑو باتوں بکا لا تیرا جناب کے قریب مت جاؤ یہ سب کیا ہے یہ شریعت دے امر یعنی نا شریعت بن گئی کی بڑھ گئی ہے یہ کمرے اسداد پاک لا حکم دمانے میں توجہ درا دیا وہ ہے مخلوق بناو کا عمل ایک ہو گیا شریعت بنا اور مخلوق بناو کا مخلوق بناونا ایجاد کرنا تخلیق کرتا تک بنانا بڑا ہونا اس کا امر یہ ہے بس اس کا امر یہی ہے جب کسی چیز کو بنانا چاہتا ہے تو اسے فرماتا ہے کن پی گوڑ تو بن جاتی جاتیما پولونا اذا نہ ہو ان سے دیکھ گیا کون کال کیس ہے کال بنانے کا اور کون بنانے کا کیسے جب ہم کسی چیز کو بنانا چاہتے ہیں اس کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارا کہنا یہی ہوتا ہے فرق, ]ough ,ough ,ough ,ough. کہ کافی ساریا کا اس سے مضمون دیا آیا مبارک آئی ہیں انہوں دسیا ہے گیا ہے کہ خبردار مت سمجھو خالق کا بنانا اور تمہارا بنانا ایک ہے ایک طرح کا ہے نا مشابہت بھی نہیں مماثلت بھی نہیں تو شا بہت کیفیت میں ہوتی ہے بنانے لا رنگ روگر بنانے لگا لڑ جائے شکل لڑتی ہے کیفیت ہے مباثلت ہوتی ہے ماہیت یا خود سے صفا مثلاً انسان انسان کا زید امر آپس میں مباثر ہے حوال ناتھ کو بھی حوانات مماثلت ہے اللہ تبارک مالا لہسا کبسل ہی شیون اس کی مثل بھی کوئی نہیں اس کی مشابہ بھی کوئی نہیں اسے دو ہر فائن نے اولا ماں نے بڑا بڑا کلام فرمایا کمسل ہی شیون کا مانا وہ نام ظاہر ہوئی ہے فرمایا ایک زائد ہے کاف زائد ہے نہ بھی حیدرآباد یہ ہر فضا ہے کیونکہ دوسرے ایک ہی مانا پیدا کرتے ہیں لیکن اگلے دن بہت میں اچانک لینا چاہیے نہیں راتری بہتر جانے پا کے کسی لکھا کہ نہیں غلط ہے جو صحیح ہے میرے رب راہمان ہونا اور مصر جڑا ہے وہ مماخلت کا مانا دیتا ہے سے <تصفح> فرق لکھنا ہوا فروخت والے بھی علم کلام والے جڑے نے کافی یہ کلام فرمایا ہے دس ہے کہ ممافلت مشابہت کا فرق ہوتا ہے جہاں جی جناب کے سامنے پہلوں عرض کر گیا ہوں تو مشابہت اللہ مبارک پہ تعالی نہ کسی دشابے ہے نہ کوئی وہ مشابہ ہے کیوں مشابہت ہوتی ہے کیفیت ہے رب کیفیت دو بات یا رسول اللہ حق چار یار منائی کے نہیں اشار باد کے پاس کیوں کیسی ہے کس کی بہت بات سرکار وقتی بڑھیا تھی رب واستے نہیں آسن سے کی وہ کیسا ہے المر ویست اس سے مسلوب ہے ثابت ہے تو مفل سر فرمایا تاکہ پتا چلے کہ وہ مماثلت سے بھی پا گئے یعنی کی مطلب نہ اے آ نہ وہ ورگا کوئی ہے ورگے دا معنی ادا کر جاندہ ہے ورگا مانند یہ اشا باہر والا مثل مماثل اس کا کوئی نہیں محمد سمی ہو سویر وہی سننے والا ہے دیکھنے والا ہے وہی سننے دیکھنے والا ہے اور یہ جب فرمانا تھی نا وہی سننے دیکھنے والا ہے کہ پہلو اللہ نے فرمایا لے سکا مسلی سے کیوں فرمایا ہے؟ تاکہ اگو سن دو جب کہ وہ سننے والا دیکھنے والا ہے تو یہ وہاں خیال کی نہ آئے سرگا سنتا دیکھتا دیکھنا اپنی ذاتنا بھی اپنی داعت. آلات, جوانے یہ دن کم آلات, آلات آتھنے. آتھنے. آتھنے. جبانے یہ کام اچھا کرنا آلاتے آلات نے ہاتھ نے پیر نے اکا نے سباہ بولنے زبان سے محتاج اسی طرح نا یہ آلات جزا یہاں کے کام کم کرنیاں خالق تالا دا کم آزا ہوں وہ کہ میں کام کروں گا جا کسی کو کسی کو کم نہیں ہو سکتا جو آسمان زمین تعینات پیا وہ ہے تو دستا پیا کہ میں کہویں بنا مامروہ دیا چاہنے کسی شہر امرہ دم رکھے کسے مقام میں اردا اللہ. اللہ کا ارد یہ امر ہے اچھا بھائی یہ تو کون تو کلام ہے ارے بھائی اس کا کام کیا ہے وہ کام اس کا امر اس کا دن اس کا بھی کوئی چیز کام جب امرت ہے اور دے اللہ رفت رفت جب اللہ دے تو صفت کون ہے جب اس اللہ تبارک بالا بناو کے اندر کسی چیز بناو کسی بھی شہر وجود استعمال فرما اپنے اسلے پھر بڑھ جاتا ہے <تصفح> <تصفح> <وتقویل> بہاری فرق ہے کافی فرق نہیں ہے لحاظ فرق ہے یعنی کی مطلب ادھر ویکو صبحار اللہ، صبحار اللہ. کلا جس مخلوق بھی بنتی ہے سمجھ اللہ آئی فلم مشکل مسئلے اللہ تعالی دے فضل و کرم آسان جت بندہ لیکن وہ گل اتنے کرنا کل جا اچھا کچھ جب بولنے تو اس اندر آسانو اللہ سطح کی تکلیف ہے ایسا فرمایا آسان مجبور ہیں کہ جدو کلام کرنی تو ترتیب کٹے نہیں اور جدو ہی یہ ترتیب آنی ہے اس نے وقفہ مہلت شروع لیکن ویخوسی عیب راہ کون سمجھ اخیر ہے پہل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جان گیا میں تیری پہچان گا کر کے اللہ تعالیٰ یہ آخر آم آن لاؤ یعنی اللہ کیونکہ وہ سمجھ نہیں آتا بڑا ہی زور لائق ہے آخر پھر آخر ہے کہ ہاں من گیا جی تھی سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھو دول. وقت لگا ٹھیک ہے لیکن اللہ سبارک و تعالی اس پن کے بارے اپنے امن کے بارے سبحان اللہ چین مجید مزید کرتے وقت یعنی اور جلدی جیڑی اللہ تعالی نے بیان فرمایا کنیا تھا ایک مقام سے فرما ومرونا سڈا امر وہ نہیں ہے الا واحدہ مگر ایک یعنی کلمہ ہے کلمہ اکو مثال دستی سو بسر جیسے جہ سمجھنے والے دلی بچوں کے لطف لے لمحی لینا لمح دو دو پیس دو, دو, دو نکرا تو لم ہند بن بسر نکرا یہ مطلب تکلیل, تکلیل مطلب کرنا پڑنا ہے مامولی کا اشارہ بل بسر آئی لم ہند بن بسر معام دوسرے مقام پر فرمایا ہے، قیامت دے اللہ. تو قیامت دا کی وہ کن وقت لگنا قیامت قائم ہو گیا واخ فرمایا قیامت سارا امر جہ وہ بھی ایک چیز ہے پھر اچھی مثال دیتی ہے آنکھ کے اشارے کی طرح او ہوا اکرب یا اس سے بھی زیادہ جلدی زیادہ کری اب اشارہ ہی اور ہوا اقرب یا ہی زیادہ کریب کریب تل اس جلدی اس کو بھی بہت بہتے تھوڑے وقت ہر دیکھو کتنے آیا لمحل بستا آخ کا اشارہ جیسے دو زیر آنکھ سے اشارے آیا لم بسر آنکھ کے ساتھ معمولی سے اشارے کی طرح ہوں اتنے لمح میں اضافت کو بغیر ترمیم نال دو زیرا بل بسا رہا آیا او ہووا رب او ہوا اقرب نہیں آیا, اقرب آیا. کیوں اس واسطے لوڑ ہوئی کہ پچھے جو فرمایا لم ہل بسل آشارہ اتنے معمولی والی گل نہیں آئی اقرب <سطح> <سطح> کو اندازہ لا لو کہ اویلیبل جڑا اخیا ہے وہ یہ ہوئی کہ اقرب ہوا اکرب آخیا وہ اصل دو سبحان اللہ دار دار القرآن القرآن سبحان اللہ نعرہ رسالت نعرہ خلافۃ اور ابا ہے سنت عظمت القران اعجاب القران عظمت المصطفى سبحان اللہ یہ نو کہنے اجازت القران سبحان اللہ سبحان اللہ اجازت القران آخر یار باقی وہ کلام ہو سکتا ہے مخلوق گل اطیف گل سمجھ نہیں ہوگی ہوں تری کا پتا لگا کمرت واسطے مثال آئی ہے فرما یہ تو بھی نہیں رہے یہ مقد لگ جائے اس گل کھولنا کن ہوئے ہوں کرتا لیکن لوگوں کے سامنے جب یہ کام ظاہر ہوتا ہے نا یہ اپنی پیزنی اور وقت ہے اپنی قدرت ہے کرشمہ لا ہک نبی یا رنگ بے شک, بے شک. سبحان اللہ. حق زندہ بادان لا مخلوق مخلوق اگر اس کی شان مظہر ہو جی شان آن کے ظاہر ہر جاندیاں روح ظاہر کو حضرت آل جلنی دی کیوں آپ نے فروایا ظاہر اسلحہ ولیل شان جان پے کچھ بے وقوف نے بگیاں بلیاں بے وقوف کا شان جب بھی ہوئے ہوگا شان والا پان جب وساؤ کسی Ge всего, bean Ethn Hu The end of this Holy Emilia Son of God Son of God Son of the Lord Son of God Son of God شان کا مطلب ہے عظیم صفت و بسوڑی اللہ کلا یوگا شانہ نئی شان <تصفح> نہیں شان میں ہے لیکن کو کچھ کائنات چاہیے دیکھنا پیا ہر لمحہ <تصفح> اپنی نو شان دکھانا پیا مخلوق میں لیکن شان والے تو نہیں ہوتے لکھاں کروڑا تھا گزر جی دھیان رکھتا وہی ایسی عجیب گل ہے اس ذات کو اپنے منو ذریعہ ہی عظیم صفت روزانہ بس آتا ہے کلا جائے اور میں بیان بھی قرآن کو پڑھا گا پاس میں جان ضرور بھی کلا را بھی آکش نہیں کرتا ایمان نہیں لیا کدو لیا جب وہ اپنی پوری شان کسی شان والے ظاہر نبی ہر یاد نبی ولی نہیں بن جاتا کیا بات ٹھیک ہے ضرور ہے بلی واضح کراما ضروری نہیں ہے ولیب گرامت ضروری انہیں شان سے بندے لیا مسئلہ ولی واسطے کرامت ضروری نہیں مگر کرامت کیا ہی بات ہے جوڑے پا کے ساتھ میم کسی کی ولییا کام تو پروالا <سؤال> تھی آگے پکی رہ جاؤ گے سمجھ آئے گی آگ کے ساری بھی سمجھ گیا شانے کرانچہ بیٹھا کسی پاس اچھا تو پھر میرا مطلب آم ہی آ جڑی فلم بڑی ہو جائے گا رب بھی ایند میرے ویستے کو نہیں جی سکتا وہ تو میں آپ کو بخاوا بخاوا اس نہیں رو پیاری، رو پیاری، اللہ لیکن گل ایسا ضرور شیشا ضرور بنایا جیسے بھی بیٹھا میرا جلوہ کرتا رہو وہ شیشا یا رستا رکھی آئی نا اور شیشہ بھی تو کسمے ایک کچھ آر پار بسا آئی نی آخ آئینا آپ بندے واپس یہ دل جڑا ہے بزرگ فرمانے جسم ہے نا بلی اور جسم جڑا یہ لگی ہے پچھلا مثال بات امیر امین کو نہیں ویچ رہا ہوتا ہے تو صرف نبی ولی کو دا دا سبحان بشریت بشریت بشریت کا مثال ہے روحانی پرت کے لوگ غلط پہ پھر نظر آئی نہ آئی نے نہیں دو ایک آئینا ایک کر کے دل آئینا آتا ہے شیشا نہیں آخر جا رہا جگہ دوا کلندر اقبال فرماچا دل دل, دل, دل, دل, دل, دل. مصیبت دل کو بتا جر پاش کو آئینے آئینا بنا جسی آئینے حضرت آردرتی اڑنا گل کرنے پہ ان پورا کر کے وہ پرمند ہے میں کرنا یہ حضرت آسرا کبھی پگلا کر میں لاؤں گا آپ کی پلاک بدنے سے پہلے نہ اور آپ اکھ کی گل اس واسطے نہیں اپنی اک بندہ کون جانا بھائی سر ویسا کہ تھی جنا ش کر سکتے ہو کرو ختم کیا بازیا وجود ختم کیا ختم نہ ہوتا ختم کرنے کو کہتے ہیں یہ اڈان معلوم کرنے کا یہ اڈان پھر حدرت سلامان پیگمبر کوڈ جو اس کا نام ہے ایجاد, ایجاد. دوسرے جو بھی ہوخت ہونا لوگوں کے بڑے عجیب ہوتے سن اس لیے تخت ایڈا وا اویس ماجو کیاجود دو کم قبل ہی کر رہے ہیں میں آپ کرے گا کہ اعتماد کی ہوا یہ تو ہوئی میں پتا لگا مانو پتا لگ رہا سی میرے آپ دیکھ کے ڈر میرے اندر ان شان میرے دوستان ظاہر کرنی ہے چی جو ہو گیا ہے مذہب اصل پر ظاہر ہے اور یقین او دا کیا ہوتا ہے یہ نگو تر ملایا ہے بوجھا اور گرماتی تھے سمجھا اس کا سن وہ جب ظاہر ہو گئے نبی کسی ولیم اسے اللہ اسے سر دسے شان دلوم ہوا وہ جدو ظاہر ہوں کسے ظاہر ظاہر ہوں میرے تو آگے خود گئے ہے ویب پھر کے لیے اس نیب کے لیے اور پھر غائب کی ضرورت ہوگی اس کے لیے اور غائب کی ضرورت ہوگی یہ تو سسل ہے تسلفل محال واپس لوٹے غیر کی طرف تو توڑ بھی محال تسلفل بھی محال اور کی ہو ہے غیب کا سلسلہ کیا آ کے کسی ظاہر سے رک رہے یار سول اللہ حق چار حق فری یا فری لیکن جا قدرت نے راہ رکھے نا تو ہنچیا وہ کلتا ہے وہ حقیقت انسان ہے مثال جاچے دل لے یہ تو ہے مثال وہ گلچے جا کیا مطلب جیچا نشی کو ہو او بڑے سولاسر دل رحمان کا سانس رحمان کی ہوا رحمان کی خوشبو خاص وہ اتو آئی سی دل ت سبحان اللہ لیکن اگر اپنےفا بڑے اسے اپنے نافا سان کھولے پھر اس کو چلتی ہے خوشبو نبیا سے دل سے جانتی دل فا سر اصل کائنات خوشبو مبارک ہر پوے لبٹی دیا چلا یار سویر چبیلو بڑی پی فلانی چیزبو صرف لب زیادہ خوشبو والی اپنے آپ جگہ جنگل ہے وہ دورا کلوتا کلوتی کنگی کے دے لے کلوتے نہ چل اگ کر کے پیر باہو فرم چمبے I've never been a Christian سبب سبب اگر اس سبب بھی اپنا اثر ظاہر نہ کرے تو کچھ نہیں کرے مسلط ادھر ہے یعنی جلانے کا سبب پانی پیاز کا سبب کھانا کرتا ہے کیا مطلب یعنی رجاؤں سبق سبحان اللہ تلوار ماری بندہ مار چکا گوری بندہ مارنا تھا سبق مارنا گلام ہو گیا مل شوشن آپ نے فرمایا دربار تربار بات آپ کا موسم اسی طرح لاپ نکلے دلوار سلوار چلتی امام علی گلح امام علی بلحق دربار جنہ دربار امام علی بلحق آپ جب سکھا اس جہاد سر وہ شہید ہوئے تلوار کٹیا گیات نہیں ہوتی ہے اگر نہ ہوئی لوگی سبت کا ذریعہ وسیلا صرف ہے اصل ہر جب اصل ہوئے انہیں کن نہیں آخر عدرتی سماج بارے گل گولی وقت کی بندے سے اسباب کا اللہ سال اسباب کا سب جوڑیا اکثر ہو سلوار روٹی جناب اکثر اسی طرح ہوگا شاید اکل اور شریعت کے نزدیک مسلما پینٹ چوڑا بچے شہر واس نے لایا کور بہت اکثر یہ قانون فرمایا کو سب قانون ادائے والے لائن ملتے ہیں آرام بنا رہے پر جو رکھ کم کیلت ن سبب ماں پیو کیا کر ہو گئے پر علت نہ ہو گئے شہری بن I have Oh, come on. لیکن اسباب پرتے ہیں جیس دشام آ کے باپ دونوں سبب بنے ٹھیک ہے مسئلہ کری کا بغل فرمانے اللہ اللہ دا علم مارفت سبر جم سکتا ہے جلدی بڑھو بڑھو تُسے جیس طلافِ علم کیا چیئے وہ کشاہ کے امام غزالی میں نے خیال دیا امام راضی فرما دے حقیقت سے آئے کہ علم کی حقیقت بیان ہو جی سکتی علم علم علم میں کیسے سفر لیکن اس علم ترسل نقشے بنا بہت کیا انجینئر لگتا نقشے نہیں بنا اچھا نقشہ لگے سمجھ خیر یہ نقشے والے یہاں جا کے کہ میں بلڈنگ بنایا جی بنا بڑے لوگ بندے خیر جناب ترتیب کی ہے ایک لایا ہوگا جی نقشہ آگے بناؤں گا لا گا نقشہ بنا وہ گدے بن گیا کسی شاید بن گیا ترتیب ترتیب نقشہ آپ ہو دوسرے کو آ کے مطابق بڑا ہونے بنا دس کے مطابق تیار ہو گیا وہ سارجی ہوں اگر غور کرو نا وہ جا مکان وجود نہیں چلو نقشے علمو اکا بند کرتا جا گیا ادھر بند کی دھیان لیا گیا تھوڑا پچھا نقشے بند کی <سؤال> پچھے گا مکان دل تب بست. کچھ ترتیب دن دل, دل اللہ اور دا دیس کے اندر یہ گل لکھیے کاسم کہ لکھا جناب جنا علم اجمالی جو ہے اس کو کہتے ہیں نور مصطفی علمی نور مصطفی حقیقت محمدیہ کے جلمی سے آ گیا ظاہر فرمایا اس نور تو پھر اللہ تعالی نے نقشہ بڑھایا نقشے اللہ! اللہ <سؤال> <سؤال> لکھ لکھ <سؤال> <دے> مطابق تعینات بڑھتی پی ہوں تھے کی ہے اچھا ہوں اتنی گل رہی رکھی وہ کون ناری گل اتنے لیا پتا کی مولوی چشتی جات کی مثال دے دیتی ہوں اللہ تعالیٰ چوک بن جی ارے بھائی یہ بات ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی نہیں مثال دے سکتے ہیں لہسا کا مثل اللہ اللہ کے لیے سب سے اونچی مثال ہے مثال دیتی بیٹھا سونے رب کی مارفت میں جانوں اس کی لیکن توجہ رکھتا مثال کی قریب کر سکتی لیکن حقیقت دہ کے اندر ایون ہی ہوگی یہ نہیں ہو سکتا کبلو کے سالے بڑے فرق ہوئے توجہ رکھنا چھ گل کر لگا مستری نے مکان بنا لیا مر گیا کرسان نے منجی بنا گیا منجی پی ہے منجی پہ مکان کھلوتا ہے پر رب کا بڑا بنا سمجھا بنا کے اپنا بند کر کے میں کوئی کوئی کوئی... بول رہا میں سبحان اللہ! سبحان اللہ! سبحان اللہ! دسیا میں کہنا کن بنا کن چلا رہا وا جب میرے گا چنیا کو خالسا لگا جنہیں سمجھا اپنے مخلوق نے خال کی سمجھا ہے اس کا رہی ہے اس کا تعلق تعینات اپنے وجود میں اس کا پر سباب استاد ہے کیونکہ وہ کون نال ہے سبب بھی کون نال ہے سبب بھی کون نال ہے اسباب تو صرف وسیلہ ذریعہ ہے کام تو علت کا ہوتا ہے کام ان شاہ فرما ہے یہ اللہ رہا ہوتا ہے اصل گل گل دیکھ رہا دل دیا یہ چسکا حقیقت یہ بیاں خبر قدرت یہ اگر اتر ہوئی بن گیا من یار کا گزرا کبو بننا جب کو بنے والی سمجھ آ جائے کردیا کرنے کرنے آدھے لیکن اصل کمال یہ بابے فرید وغیرہ چالیس چالیس سال لگ جرمایا تن رب تن من call soon or had یار بڑا زمین لیا کس بڑا پایا کچھ سمجھ مجھے سمجھ کیں لگی کی کیوں نہیں سمجھ کہے پر سب پورے کیتے उठाया ने कि है तो कुछ नहीं कर सकता कुछ नहीं पिया होता ضرور ہے پر اصل گرم ہے اور مشرق سے مومن فرق مومن مشرق کا فرق دے مشرق علت کا درجہ مومن come up and, come up and ڈاکٹر کو آشرفا لو دیں فکیل کا پتا اسباب ہوتا ہے بندہ جو فکر کی لتا چونکہ ہوا نہیں ہوں سڑی بھائی بھائی بدلب کا پتا پیسے اسی نال لگ رہا ہے آخر ڈال یہ چرکیا یہ چر کیا بدل وہ پتا کیون لگ رہا پتا لگ رہا کر کے سمجھو ادھر جنس مل جنس دوا لو اس موقع اونٹر میری سالیا پر نکل ماتے ماں بھی پیو بھی وہ نہیں ربھی جبھی ہو اللہ, ربیجل اللہ. ربیجل اللہ. کائنات ہے کون ہے اور کون سے کائنات کا ہے کیا مطلب یہاں نے کاف گو نو کون کا بھی کائنا ٹھیک ہے امر کون ہے ظاہر ہے اسباب اور محبب کے بجمن کا نام ہے اور اب ان اسباب سے محبے بنو وجود پیڑ والی قلت کا نو اپنے رنگ سمجھایا Nare, puhuna, wa Sohar Allah. Sohar Allah. اور آ گیا پڑھنے والا خلق لگ رہا ہے امرتا پرورتگار وہ ہے اللہ جو اصمانوں کو پیدا کیا فیسی سب چھ دنوں میں اسماپ نال پیدا ہوئے اسباب نال پیدا ہوئے اسباب پیدا نہیں کیا جگہ پہ گیا گل کر پیارے بستی بیویا بھائی کر شکو ڈس ڈکن بندی سارا اللہ بڑ گے میرے بول گیا کنہیں دیر لگ گئے پر سل کے جا مان سب جگہ دا مسو بھی اسے حلت مولا مشکل کشا قرآن پڑھنا ہوا अली تیسرا بنا دیا بنا دیا چھ دن رہے سورج جان مطلب ایک یعنی وہ ہے شان کے مطابق یوگ شیل رات کے دہا چکے مزارے دسی گئے بزارے دسی نے یوگ شیل چڑ امر فرما کبھی رات جان اور جت کم نمبے اللہ آرسمان سبھی روک روکے ہوئے میں چپی دکوڑا میں اتنا ہی لگا جائے یا رو رکھ رہا ہے کہ جو کچھ پیڑ سے پہ ہو مانا سب کے ہی کھڑے گئے اچھا فرماں دار پرندے نہیں ہے اس سامان میں علاج ہوتے ہیں ہیں ہو سبحان اللہ بولو سبحان پران نال ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان نال مارا ماریا جی کا نال جس قدم آ گیا کیونکہ یہ ہے جنت داخل ہو گئے اللہ بما ساری کسب کرتے سو انہیں کسب کی وجہ نی Aha, سونے رب روی <سلام> مطلب دسا قسم سے جو کچھ بھی نے نا خیرے اور پیدا چاہے ہے لیکن ایسا تیرے بلے نسبت نہیں کرنی مجھے خلاف <سخص om> جا لیکن ہوا کی ایسا کبیر صاحب مزر تو تخ نا برائی فیم کر بڑی صحیح جگہ اللہ تالا پرمند متو کمال مت سمجھو انہوں نے اپنا کمال بھی دا فی الحال کتنا لیا میرا امریکہ میں معلوم ہویا سکنا بڑی بابر کرتا تو میں مطلب یہ اپنی شان جہیا میں شانا دیا ہے یہ میں کو رکھ نے نہاری نہ مخلوق جب سارے کر کےج بنائیے جی میں کجوس ہوتا صرف آپ لا کسی ہونا بنا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 پچھنے والا جبیا حرکت اندر پیدا ہے بھی کون ہوئی ہے جب ہی کھڑی والے <سؤال> ممی بڑی حقیقت سبحان اللہ خری خرچے